إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعن بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الله تعالى وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي مِمَّا افترضتُه أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افترضتُه عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّظَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم منفی بے تقوی وقا محترم سامعین دینی اور ملی بھائیوں نوجوانوں اور عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے کریم ہے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت میں لگے رہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عبادتیں فرض کی ہیں کچھ چیزیں اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے ضروری قرار دیا ہے جیسا کہ ہم سب کو اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اگواہی کے بعد ہمارے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہے مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے رمضان المبارک کا روزہ آئے تو رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس کے روزے فرض ہیں اور اگر افتتاح ہے قدرت ہے طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں پر حج بھی فرض کی ہے میرے بھائی اور عزیزوں اور ساتھی اللہ کے نزدیک یہ فرائض بہت ہی زیادہ محبوب ہیں فرائض اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں فرض نمازیں فرض زکوٰۃ فرض روزے فرض حج اور جتنے بھی فرائض ہیں حقوق کے تعلق سے اللہ تبارک مطالعہ کو یہ بہت زیادہ محبوب یہی وجہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں چاہے وہ نمازیں ہوں فرض نمازیں ہوں یا فرض روزے ہو زکات ہو حج ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کی آیت نہ ہو بلکہ وہ حدیث ہے لیکن اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ علی علی میرا بندہ میرا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو عبادت بجا لاتا ہے جو عبادت ادا کرتا ہے ان عبادتوں میں سب سے محبوب سب سے پسندیدہ میرے نزدیک وہ عبادت ہے جس کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا فرائض فرائض اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور فرائض کے بارے میں اللہ کے رفور صلی فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فرائض کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا نزدیکی حاصل کرتا ہے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور جس بندے کو اللہ قریب کر لے وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں میرے عزیزوں جہاں فرائض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے وہی فرائض کے چھوڑ دینے پر نمازیں نہ پڑھنے پر زکات کا باہ نہ ادا کرنے پر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے پر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہے پکڑ ہے گرفت ہے سزا ہے اس لیے فرائض میں کوتا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی طرح سے بھی معاف نہیں ہے اور آپ اس پر بار بار سنتے رہتے ہیں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں نے خود جمعہ میں یہی سب ساری چیزیں سنی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے فرائض کی ادائیگی کرتے رہے فرائض کی ادائیگی سے پونا بوڑھے فرائض کی ادائیگی سے اس پابندی اختیار کرے تمام کام چھوڑ دے کوئی بھی نقصان ہو جائے لیکن فرائض کی ادائیگی فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا محبوب بندہ بنا بنا بنا بننے کے لیے فرائض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے نفلی عبادتیں بھی کرنے کی ترغیب دلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادتیں کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے امت کو ابھارا ہے کہ کرو آپ اس پر دیکھ لیں غور کریں کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ من اللہ لفت حجد بھی نافلا کہ رات میں آپ اٹھ کر کے تحجد ادا کریں آپ کے لیے یہ نفل ہو جائے گی رات میں تھوڑا قیام کیجئے تحج ادا کیجئے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی راستے کچھ زیادہ یہ نفلی عبادت کیونکہ نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے حدیث مکمل کر دو حدیث کچھ پھر آگے اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے وَلَا کہ میرا بندہ برابر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں ادا کرتا رہتا ہے اور نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں رات, کا تحجد رات کی تحجد سنت معقدہ کی ادائیگی صاحب المسجد کی ادائیگی صلاح وطر کی ادائیگی مگر سے پہلے دو رکعت کی ادائیگی تحریت الوضو کی ادائیگی یہ سب جو نمازیں ہیں نفلی نمازیں ہیں ان نمازوں کی ذریعے سے بندہ اللہ تبارک مطالعہ کا قرب حاصل کرتا ہے کرتا رہتا ہے اسی طرح سے صدقات و خیرات کے ذریعے سے نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے سے نفلی رضو کے ذریعے سے نفلی عمرے اور حد کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے لگا رہتا ہے بہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کیجیے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں سبحان اللہ نفلی عبادتوں کی ادائیگی کی یہ فصیلت کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور پھر کیا نوازتا ہے اور کیا عطا کرتا ہے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 اس کا پاؤ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ وسط نیلا اڑید اڑی دن اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں <تصفيق> ایسا بندہ رائس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے کچھ تو اس کو میں دے دیتا ہوں اور اگر مجھ سے اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں میرے بھائیو عزیز جی اور دوست اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ ہے یعنی ایسے بندے کے کان آنکھیں ہاتھ آؤں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے حصے آزا جوارے دل اور جسم کے دیگر حصے جن سے عمومی طور پر بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نواثر کے ذریعے سے میرا کل حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اس کے آزاد وجوارے میرے تابع ہو جاتے ہیں جب وہ بندہ اس سے مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں کتنا بڑا اعلام ہے میرے بھائی اور دوست کتنی مشکل سے ہم لوگ فرائض ادا کرتے ہیں نوافر کی ادائیگی میں فون پیچھے رہتے ہیں حالانکہ جو شخص نوافر کی پابندی کرے گا نوافر کا اہتمام کرے گا مستحبات اور سنتوں کی پابندی کرے گا اس کا اہتمام کرے گا وہ فرض نماز بدرجہ اولا اچھی طرح سے ادا کرے گا جس کو یہ خیال ہوگا جس کو یہ خیال ہوگا کہ زہر کی نماز سے پہلے مجھے پہنچنا ہے اور پہنچ کر کے مجھے چار رکات چار سنت رکاتے ادا کرنی ہے میرے بھائی اور زیزوں اور ساتھیوں ایسے شخص کی زہر کی فرد نماز ایک رکعت بھی نہیں چھوٹے گی جس یہ خیال ہوگا کہ مجھے فدر کی جماعت سے پہلے پہنچ کر کے فدر کی نماز ادا کرنی ہے سننے میں موقع ادا کرنا ہے وہ جلدی اٹھے گا آزاد کی آواز کار میں پڑتے ہی وہ اٹھ جائے گا اور پہنچ کر کے مسجد دو رات سنت پڑھے گا اس کے بعد فرض کا انتظار کرے گا ایسے شخص کی فرض نماز چھوٹی نہیں سکتی اور دو شخص میرے بھائیو بازی دوست دوستوں اپنے مال کی اپنے مال میں سے صدقات و خیرات دیتا ہے غریبوں مچینوں محتاجوں بیواؤں یتیموں کا خیال کرتا ہے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے نسلی سب خیرات ایسا شخص اپنے مال کی زکات اچھی طرح سے ادا کرتا ہے گویا کہ نوازل کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں تعاون اور مدد ملتا ہے ادائیگی اس کی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اسی طرح سے نفلی روزوں کی بات ہے میرے بھائیو ماضی اور دوستو جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں پچھلے خود جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال کے ٹھہروزے رکھ لے اس نے گویا کہ سال بھر اللہ تبارک و مطالعہ کے لیے روزے رکھے میرے بھائیو غور کیجیے رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے تین سو سات دنوں میں تیس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور تین سو تیس دنوں کے بعد آتا ہے لیکن کیا نقلی روزوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے روزہ جیسی عظیم عبادت کا موقع اور چاند بالکل ختم ہو جاتا ہے نہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں نفلی روزے بے شمار ہیں کئی نفلی روزے ہیں شوال کے چھ روزے شوال کے چھ روزے سواب کیا ہے وہ یا کہ سال بھر روزہ رکھا رمضان کے رمضان مبارک کے ساتھ اور اسی طرح سے ہستہ واری روزہ ہستہ واری روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ دو یعنی پیر اور کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو دنوں میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان دونوں دنوں میں اللہ کے پاس کیے جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تمام بندوں کو معاف کر دو سوائے ان دونوں آدمیوں کے تمام بندوں سے مراد جو پہلے ایمان ہیں جو صحیح عقیدہ والے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دو سوائے اس آدمی کے جو اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ اور بند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں یہ اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تبارک مطالعہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں وحبو، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں بھائیو بھائی عزیز اور دوستو ہفتے کا روزہ باقی ہے ہفتے کا روزہ باقی ہے کہ ہم چاہے ہر ہفتہ دو روزے رکھ لیں جور اسرے یعنی دوشمبا کا روزہ اور یوم خمیش یعنی جمعرات کا روزہ مہینے کا بھی روزہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی نصیحت کی ہے میں ان کو جب تک زندہ رہوں گا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا وہ تین باتیں کیا ہے مسلح سے ایام ان کی شہر تین دن تین دنوں کا روزہ مہینے میں اور دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ تین دن یا تو آدمی شروع کے رکھ لے آخر کے رکھ لے اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ چودہ پندرہ یعنی چاند کی تیرہ تاریخ تیرہویں تاریخ چودہویں تاریخ اور پندرہویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی حضرت ابو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تین روزوں کے رکھنے کی ہمیں نصیحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دو رکعت فلاس و اللہ کے رسول جو رکاتے نماز پڑھنے گویا اپنے اتنا بڑا سواب ہے اور میں سونے سے پہلے متر کی نماز پڑھ کر کے سو دیکھیے نفلی نفلی روزے اسی طرح سے سال میں کچھ روزے آتے ہیں جیسے عرفہ کا روزہ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے اگلے اگلے دو سالوں کے گناہوں کا, بن جاتا ہے عرفہ کا روزہ نو تاریخ کی تاریخ عرفہ کا دن جو, دن جو ہوتا ہے اس دن تو یہ نسلی عبادت ہے اور روزہ بڑی اہم عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی طرح سے آسورا کا روزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا ثواب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں؟ کہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے یو کف رسن تلب دیا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اسی طرح سے شادان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رس رس رس رس روزہ رکھا کرتے تھے سے صرف شعبان کا روزہ نہیں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شروع شروع شعبان سے اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی تو یہ روزے ہیں روزہ رمضان المبارک روستب ہو گیا ہے لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو یہ روزہ نفلی روزے ہر مہینے آپ رکھ سکتے ہیں اور ہر ہفتے رکھ سکتے ہیں ویسے چاہے تو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کو چھوڑ کر کے یا ہفتہ کو چھوڑ کر کے باتیں اور دنوں میں آپ چاہے جب چاہے رکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤود رضی اللہ علیہ کے روزوں کو پسند کیا پسند فرمایا داؤد کیا نہ یسور یومن داود علیہ السلاۃ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے روزہ بڑی اہم عبادت ہے رمضان کے بعد ہاں ہم چاہے تو یہ عبادت ادا کر سکتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے سے ہاں ہم اللہ کا فرب حاصل کر سکتے ہیں اور روزے کے بارے میں آپ نے سنا ہے رمضان میں کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو بدلا دوں گا اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر دور کر دے گا میرے بھائی اور ساتھیوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی اس کی رضا اس کی خوشنودی ہم نقلی عبادتوں کے ذریعے سے بھی حاصل کرتے رہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نقلی عبادتوں کے ذریعے سے چاہے رمضان ہو یا روزے اور آپ کو بتاؤ نقلی عبادت کا فائدہ ایک حدیث میں نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت پہلا عمل اول ما ابا سب لگن قیامت کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی جس عبادت کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی جب بندے کی نماز کا اللہ تعالی فرمائے گا کہ دیکھو اتم بہاسا کہ دیکھو بندے نے نماز پوری کی ہے یا کم کیا ہے اگر اس نے پوری کیا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ گزر کر دیا جاتا ہے اور اگر کچھ کم نمازیں ہوتی ہیں کچھ کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہاں? کہ دیکھو میری ب... میرے بندے کی کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں نفلی نمازوں میں فرض کہہ رہا ہوں جتنی ہی نمازیں سب نفلی ہے پھر الگ الگ ان کا نام ہے سنت معدہ ہے وطر ہے اور اسی طرح سے تحید المسجد ہے اور دیگر نمازیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں نفلی نمازوں کے بارے میں جب دیکھا جائے گا تو نہ تارہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے اس کی جو نمازوں میں فرض نمازوں میں کمی ہے نفلی نمازوں کے ذریعے سے اس کی فرض کی کمی پوری کر دو اب دیکھیے ذرا غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالہ نقلی نمازوں کو فرض کی نمازوں کی جگہ پر رکھ رہا ہے اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور اللہ کی محبت اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی پر ہر ہاں اہم اہتمام اور مدد یہ سب ساری چیزیں نفلی عبادتوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اللہ وبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ اے بار الہم سب کو فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کے ایک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل مستحبات اور سرن وغیرہ کی ادائیگی کی توقع کا فرنا زکات کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیں صدقات سبقات و خیرات کرنے کی توفیق قطع فرما نقلی روزے روزے رکھنے کی توفیق قطع فرما اور جو لوگ ہم میں سے حج نہ کر سکے اللہ ان کو فرض حج کی ادائیگی کی توفیق قطع فرما اور جو کر چکے ہیں ان کو نفلی حج اور عمرے کی توفیق قطع فرما اور دیگر نقلی عبادتیں اور نقلی چیزوں کی ادائیگی کی توفیق قطع فرما امین ضرور محمد قرآن عظیم بالآيات والسكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر بره وصبحين استغفر الله لي ولكم وليسار مسلم من كل دم فاستغفروه إنه هو الحفور وصحيم